الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشعر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بهسان إلى عمر الدين أم عقل أعوذ بالله السميع لليم من الشيخان الجييم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الشجق عند مليك مقتدر مهترم هضرات ديني هائل والدوستوه یہ صورت کمر کی آخری آیات ہے جو میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالی نے اہل الجنت کی کچھ صفات اور خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کیا ہے ہم تمام مسلمانوں کا ہمیشہ سے اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ انسان مرے گا اس دنیا کی زندگی گدھار کر کے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے حساب کتاب کے لیے موت آئے گی موت کے بعد قبر میں جائے گا قبر کے بعد حشر اور سب سے بڑی کامیابی انسان کو جو مل سکتی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اللہ رب العالمین نے آخرت کی کامیابی کو قرآن پاک نے فوز عظیم، الفوز القبی الفوز العظیم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خشن خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی لکھ رکھی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمان ظہر ون تق جس انسان کو حشر کے میدان میں قیامت کے روز اللہ رب العادمی جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا فقت فات یہ انسان کامیاب ہو گیا اللہ یہ کامیابی ہم سب کو عطا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور ابالعالعالمی نے قرآن مجید میں اہل احلالجنح میں کے بہت سارے صفات ان کے اخلاق ان کے کردار اور ان کے علامات بیان کے ہیں جن میں سے آج صرف ایک جنتی ایک جنتی, ایک جنتی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جائے گا میرا حساب کتاب چار خوبیوں والا وہ مومن ہے اللہ تعالیٰ کی رعا کرو یہ چار خوبیاں ہم سنیں اور ہم سب کو اپنے اندر وہ چاروں خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق سے فرمائیں امام احمد بن حنبل امام بن رحد امام تن اور بہت سارے محدشین نے متعدر صاحب کرام سے نقل کیا کہ نبی رحصلہ صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ من اصحاب الجنہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں وہ کون سے کچھ نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے قیامت جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی رحی اللہ شاہ نے فرمایا وہ چار خوبیوں والا ہمارا امتی ہوگا جس ہمارے امتی میں جس کلمہ گو میں یہ چار خوبیاں چار صفات اور چار علی شان علاوہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیا اللہ کے بنوایا یو رام ولن اور تو رام و علیہ اللہ رسول نے بنوایا یہ ایسا خوش نصیب میرا امتی ہوگا جس پر اللہ نے جہنم کی آگ اور دھواں بھی حرام کر رکھا ہے نبیلاسان وہ چاروں کلین و لہلین و قریب یہ چار چیزیں یہ چار خوبیوں والا انسان ہے جس کو یہ مقام مرتبہ اللہ تعالی نے ادا کیا ہے سب سے پہلی خوبی آپ نے ساتھ رمایا وہ بڑا ہے جن عربی زبان میں کہتے ہیں نہایت توازو ان کے ساری آج بھی الفت محبت شرافت اور نہایت شا... سادگی کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارتا ہے نہ کبر ہے غرور ہے نہ تکبر ہے نہ بڑا پنج چلاتا ہے شریعت کے مطابق کرتے ہوئے جب بھی راستہ چلتا ہے تو نہ ایک شرافت کے ساتھ انسان گزر جاتا ہے یہ وہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن قرار دیا ہے وہی عباد الرحمان الدین ہونا بڑے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ وقار کے ساتھ امانات دیات کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اللہ کی بڑی بیان کی گئی ہے من اولیاء اللہ تو کون سے لوگ ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جائے اور جن کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے آپ نے ساتھ لوایا اللہ ہمارے امتیاں سے بڑا ولی وہ ہے جس کے چلنے سے چل رہا ہے بیٹھا ہوا ہے لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کو اللہ یاد آ جائے لوگوں کے دکھنے دلی اس جیسا بننے کا شوق وجربہ پیدا ہو جائے میرے امت کا سب سے بڑا ولی اللہ یہ ہے اسی لیے کسی نے کہا ہر لہذا ہے مومن کے نئی یاد نئی سر گفتار میں کردار میں اللہ کی گراہن آج ضرور ہے سنو ہم اپنی زبان سے اسلام کا تعلق کروانے کے بجائے ہم چلتے چلتے اپنے کردار اپنی صدافت اپنی, اپنی امانت داری کے ذریعے ہم دنیا کے لوگوں کا میں اسلام کے ترجمان بنے اور اسلام کی ترجمانی کریں اللہ تعالی ہم سب کو بنائے نمبر دو لئی جن فرمایا دوسرے خوب یہ ہے کہ وہ انسان لا مطلب بڑا ہی نرم ہے نرم سمان نرم مزاج نرم طبیعت نرم جڑا ہی نرم ہے انسان ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ بلا بل سختی کا معاملہ نہیں کرتا امام ہے مقتدیوں کے ساتھ نرمی شیخ ہے مزدوروں کے ساتھ نرمی گھر والی ہیں اپنے ارویال کے ساتھ نرمی پڑوسی ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی ہمیشہ جس جو بھی معاملہ ہو ہمیشہ نرمی سے نرم معاملہ اختیار کیا جائے اس کو دو کہا جاتا ہے لیکن نویہ رحسا سام رحصاف سمایا من اوتی ہے حل درل فکت اوتی ہے خود مرل خیر اور رہسا سم جس انسان میں جتنی زیادہ نرمی ہوتی نرم طبیعت نرم مزاج نرم دل نر... نرم فطرت ہوگا جتنی نرمی ہوگی اسی نرمی کے حساب سے زیادہ تعالیٰ دنیا اور آکرت اس کو بلائیوں سے نمایا ہو میرا ہو ملر ملر حرم جس جو انسان جتنا نرمی سے محروم ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ آپ نے قدر و کرا اور نعمتوں سے محروم کرے گا نمبر ایک اب رشاس ہمارا سہلی نہیں اخلاق اخلاق والا ہے ہمیشہ سارے معاملات کو کاروبار ماہ اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے بات چیت کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے آسانیاں ہونی چاہیے سختی نہیں ہونی چاہیے ندی رہی صاف سامنے ہمارا رحم اللہ ابدن اضافہ وہی راستہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس بندے پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے جو ہمیشہ لین دین میں کاروبار میں معاملات میں سامنے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ آسانی کا معاملہ کرتا ہے نبی علیہ نبیت حسراتے ہیں حشر کے میدان میں ایک انسان اپنے زندگی بھر کے اور گناہوں اور برائیوں کو لے کر کے فرشتوں نے پیش کیا اللہ رب العالم فرشتوں نے کہا اللہ یہ تیرا ہو بندہ ہے جس کے سارے رکارڈ ہم نے تیار کیے ہیں اور یہ تیرے سامنے حساب دے گا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اس کا حساب لو فرشت جب حساب لینے لگے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتو یاد رکھنا یہ میرا وہ بندہ ہے کہ دنیا میں ہمارے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا تو اگر کس کے تھے میدان میں ہم نے حساب لینے میں بھی اس کے ساتھ آسانی پیدا کر دی نمبر چار کبھی بھی اپنے اخلاق اپنے آداد اپنے مستار اپنے کردار اپنی اچھی خوبیوں کے بنا پر لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے اور ہر دکھ درد میں انسان لوگوں کے قریب جاتا ہے اللہ کے نے فرمایا کہ چار خوبیاں ہیں جس انسان نے اپنے اندر پیدا کر دیا جن, لائجن, شاہن, اللہ ہے اللہ رب ہے اس کے اوپر جنت جہنم جن, جن, کی آدھار اور وہ ضرور بھی ضرور جنت بجائے گا اللہ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دیں اکول وی ہاں کلو نہیں الحمد للہ سلام دن مصطفیٰ اور مابعد دوستو یہ چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں ہل ہی جن لئی جن سہلنگ یہی وہ خوبیاں ہیں جس سے مسلمان پوری دنیا پر آدال آ سکتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں اور تک محبت پیدا کر سکتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ہمیشہ سمایا ہمیں اللہ ہمارے نبی آج تک دنیا کا جو انسان آپ کے قریب آیا آپ کا ہو گیا کبھی آپ سے بغیر نہ کیا آپ سے دور نہیں گیا ہر آدمی آپ کے پاس جو پہنچ گیا وہ آپ ہی ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے آپ کا ساتھی جاتا ہے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے لیکن آپ اور آپ تلا ہوئے دن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا آپ نے کبھی دور کیا کہ یہ خوبی یہ کمال کیوں ہیں اللہ نے فرمایا اس کی وجہ میرے پیارے نبی ہے طبی مع رحمد میر اللہ کرم اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو ان کے لیے نرم بنا دیا اگر آپ نرم نہ ہوتے زمان کے چہرے ہوتے دل کے سکت ہوتے تو لن متو م آپ کو چھوڑ کر کے یہ سارے لوگ آپ سے دور جاتے ہوں گے اسی لیے ضرور ہے کہ دوستوں ہم یہ خوبیاں اپنے گھر میں اپنے پڑوس میں اپنے کمپنی میں اپنے معاملات میں ہم یہ چاروں خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارا معاشرہ الفت محبت نہ ہو نبی یہ رہے سرا سنگ خود دے رہیں خود بے کی حالت نے اپنے ساتھ سمایا اور جنگلت گورفا جنگ میں خوش اللہ نے محل تیار کر رکھا ہے اتنے عالی اور اتنے ترین محل ہے وہ جو جس کو اللہ نے دے دیا اگر اپنے محل میں جا تو دنیا کی دس پورا برابر جنت ہوگی وہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ساری چیزوں کو دیکھتا ہوگا معلوم پڑتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے سامنے اور اگر کبھی اپنے اس محل سے نکل کر کے چلا گیا بہت دنیا کی دس گونا برابر جنت ہے کہیں گھومنے ٹہلنے چلا گیا وہ پلٹ کر کے دیکھے نا تو اس جنت کے اندر ساری چیزیں اس کو ویسے ہی نظر آئے گی جیسے اندر رہنے پر نظر آتی تھی بڑی خوبیاں بہن کی بڑی خبر سارے لوگ سن رہے تھے ایک بدو کھڑا ہوا کہا جہاں ہے اللہ آپ نے اس جنتی محل کی خوبیاں تو بیان کی لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے پہلے یہ تو بتائیں اتنی عالی سان جنت اللہ نے کس کے لیے تیار کر رکھی آر فرمایا لمن لے بن اللہ خنا ویلیہ اللہ پھر سر فرمایا یہ اس شخص کے دگے ہے اس شخص کے لیے جو بات جس کو جو گفتگو کرتا ہے تو نرم کرتا ہے نرم گفتگو نیچے گفتگو شیری گفتگو کرتا ہے نرم دل ہے نرم زبان ہے نرم کردار ہے نمبر دو وا, وا, کو کھانا کھلاتا ہے نمبر ایک آپ نے ساتھ سرمایا وہ لے وہ جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو کی نماز پڑھتا ہے نمبر چار لوگوں میں کفرت سلام کرتا ہے تو میرے بھائیوں یہ جن کی انسان کی شفاق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے خوبیاں پیدا ہو جائے اور ہم سب کو اس کا مستحق بنائے الحمد ہم جس میڈے میں رہتے ہیں وہاں کے عیس الدولہ شیخ خلیفہ ان کے احمان انسار اللہ حفاظت کرنا ہر بلا ہر سے بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حقاصی حضرہ اللہ تعالیٰ کو ان کے حضاب کو اور ان کے آوان کو ان تمام حضرات کے حفاظت فرما اللہ ان سے وہ اس میں آپ کی امت کی امت بھلا قوم وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے چیز سے یہ ہاتھ کو روک لے جس میں آپ کا غدب ہے امت اور قوم کا نشارہ ہے ملت اور دھیل کا نقصان ہے اس ملک کو ہم امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سر میں امن امان کو کر دے جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ ان کی عزت افادت حفاظت ہم تمام مسلمان مریضوں کو صفا فردے اور جو بیمار ہیں جو محبوب ہیں اللہ ان کو اس وقت اس آفت سے بچا رکھے ارحال الحمد کو انتقال کر ہیں ان کے رکھے ان کی مقصد اور ان کی بخش کر دے ارحا لمید دنیا کے اندر یہ بازی ہے جلجل استحقرتي جل الهران دي خلصت كل قسمتي المشكله همها حطني على مرجل قدامك الله اكبر اللهم امين اللهم امين والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويصاياذ القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذوكم ان لكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وهو الشكير عليكم ولا تذكروا الله تعالى اكبر